جو بھلا کام کرے تو اپنی لیے اور برا کرے تو اپنی برے کو پھر اپنی رب کی طرف پھیرے جاؤ گے